آواز آ رہی ہے جی مائک میرے لیے فری کیا تھا یہ نہ ہو کہ ویسے ہی کہیں مائک فری ہوا تو ایک دم میں نے میں سمجھا شاید میرے لیے فری ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا شاید غلطی ہو گئی ہو تو معذرت اگر جی ٹھیک ٹھیک بس جزا کرتا, جزا کرتا. سورہ چل رہی ہے جی سورہ ہم ستاسی آیات پڑھ چکے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اللہ تعالی اس, آئے اس صورت کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرما کر ان کی قوم کا ذکر فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا گیا اور ان کے جو نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے کس طریقے سے ان کو سمجھایا یہ علاقہ کون سا تھا مدین کا علاقہ مدین کے علاقے کے متعلق کل میں آپ کو بتا چکا سعودیہ کے بالکل آپ نارتھ میں جب چلے جاتے ہیں شمال سائٹ پہ تو وہ بالکل قریب ہے فلسطین کے قریب علاقہ تو یہ اس سائیڈ کے اوپر مدین کا علاقہ تھا اور حضرت شعیب آج کل بھی یہ سعودیہ کے حدود میں آتا ہے مدین جو ہے سعودیہ کی حدود میں آتا ہے تو حضرت شعیب السلام علیکم کے فوراً بتا دیا کریں اگر ہو کیونکہ آج مجھے خود تھوڑی سی میری نیٹ کی جو سپیڈ ہے سلو سلو لگ رہے ہیں. سلو ہے اگر تھوڑی سی بھی ہوئی تو یہ بتائیے گا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایسا کام نہ کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو قوم صرف ناپ تول میں کمی نہیں چوکیاں لگا لیا کرتے تھے چوکی اس کو ہم کہتے ہیں چیک پوسٹ چیک پوسٹ لگا لیا کرتے تھے جو لوگ گزرتے تھے ان کو ان سے ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے اور جو مسافر لوگ ہوا کرتے تھے ان لوگوں کو ڈاکہ ڈال کے ان کے مال بھی چھین لیا کرتے تھے تو یہ اس قسم کی قوم تھی اور تھے اللہ تعالی نے بڑی وسعت دی ہوئی تھی ان کو زرخیز علاقہ تھا ان کا بڑا زرخیز علاقہ تھا وسعت ہونے کے باوجود صرف دنیا کی محبت کے اندر زیادہ پیسے کی لالچ زیادہ دنیا کی نے ان کو اس کام میں لگا دیا کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں زیادہ کما لیں تو ناپ تول میں کمی شروع کر دی حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بات ان کو سمجھائی کہ دیکھو اگر تم پورا تولو گے پورا تولو گے تو تمہارے مال میں اللہ تعالی برکت ڈالیں گے مال میں برکت آئے گی لیکن اگر تم ناپتےل میں کمی کرو گے تو مال تو زیادہ آئے گا لیکن برکت نہیں آئے گی جس کو آج کل بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل لوگ برکت کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال کو بڑھ جاتا ہے مثلا میں دو کلو مال رکھوں دو کلو گندم رکھوں تو وہ دس کلو بن جائے گی نہیں برکت کا مفہوم یہ نہیں ہوتا برکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دو کلو میں رکھی ہے یہ ریتی تو بڑی کلو ہے لیکن اس کے اس کے اندر جو غذایت ہے جو کچھ اس کی طاقت ہوتی ہے وہ مجھے پوری مل رہی ہوتی اس کی وجہ سے مجھے کوئی بیماری نہیں آ رہی بہت طرف اللہ کرتے ہیں کہ واقعی وہ ختم ہی نہیں ہوتی چیز لیکن یہ تو کرامت ہوا کرتی کسی بزرگ کی کرامت ہو جائے لیکن برکت جو ہے اس کا تعلق مال کے بڑھنے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مال کے فائدہ مند ہونے کے ساتھ ہے ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپیہ جمع ہو جائے اور وہ بیمار ہو جائے اس کا ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچہ ہو جائے تو وہ مال برکت والا نہیں تھا وہ بھی برکت ہی والا مال تھا تو ایسے ہی یہ برکت کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو پور قوم نے یہی کام کرنا شروع کر دیا کہ آپ آپ کی نماز آپ کو یہ کہتی ہے آپ کی نماز یہ آپ کو کہتی ہے کہ بھئی ہم ایک تو بٹوں کی پوجا بھی چھوڑ دیں اور پھر ہم جو مالوں میں کرنا چاہیں اس کے متعلق جو ہیں جیسا کہ آج کل ایک کانسیپٹ بن گیا کیپیٹلزم نے یہ دے دیا کہ بھئی دین الادہ ہے دین الادہ ہے اور دنیا کے کام الادہ ہیں دین کا اس کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جی کاروبار وغیرہ جی سکتے ہیں کیپٹلزم کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے لسے فیئر جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس کچھ بھی نہ چھیڑو آپ کچھ بھی نہ چھیڑو کسی بھی معاملے میں نہ حکومت کسی معاملے میں عمل دخل کرے آپ خود بہت عمل کرتے جاؤ ٹھیک ہے تو یہ اب وہی وہ تھی اب حضرت شعیب علیہ السلام کا آگے وہ چل رہا ہے کہ دیکھو اب حضرت شعیب علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ایٹی ایٹ نمبر آئے تھے آگے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں خلاصہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ اپنی قوم کو یہ کہا کہ دیکھو اگر میں اپنے پروگار کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص رزق عطا فرمایا ہو اچھا رزق عطا فرمایا ہو اچھے رزق سے نبوت بھی ہو سکتی ہے یا مال کی فراوانی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دنیا کے اندر بھی مال دیا ہوا ہے یا نبوت دی ہے تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ وسعت رکھی ہوئی ہے تو میں تمہاری طرح کے کام کیوں کروں ناپتول میں کمی کیوں کروں تو یہ ان, ان, انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا ٹھیک ہے اور جو حضت صا نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان سے کہ دیکھو میں تمہیں جس کام سے منع کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں تمہاری طرح کے کام نہیں کر سکتا تمہیں منع کروں اور خود وہی کام میں پڑ جاؤں ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی اصلاح ہو جائے ٹھیک ہے اور جو کچھ مجھے توفیق مل رہی ہے یہ اللہ تعالی کی مدد سے مل رہی ہے ٹھیک اور قوم لیکن یہی بات کہ قوم جد پہ اڑی ہوئی تھی قوم ان کو تکلیفیں دینے کے اوپر آئی ہوئی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ تم دیکھو میرے ساتھ ضد کا معاملہ کر رہے ہو لیکن تم یہ خیال کرنا کہ تمہاری جد تمہیں اس مقام تک نہ لے جائے جیسا کہ قوم نو کے ساتھ ہوا جیسا کہ قوم ساتھ ہوا جیسا کہ قوم سالے کے ساتھ ہوا تو ان کے اوپر کس قسم کے عذاب نازل ہوئے تو تم لوگ یہ خیال کر لینا کہ تم تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے اور قوم لوت قوم لوت میں نے بتایا نا فلسطین کا علاقہ بالکل قریب تھا تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو فلسط... قومِ لوت یہ تو تمہارے بڑے قریب تھی یہ تمہارے بڑے قریب ہے تم دیکھو ان کے ساتھ کیا اشر ہوا اور پھر وہی ہر پیغمبر جو کہتا ہے کہ دیکھو توبہ کرو اپنے پیغمبر کی طرف لوٹ یعنی اللہ کی طرف لوٹ آؤ تم ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا محبت کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے تو وہ اب جب ایسی ایسی باتیں کی نا تو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو جو ہم سے یہ باتیں کرتے ہو نا ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تم جو اس قسم کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہو ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں تمہاری باتیں جو ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار دیتے تمہیں پتھر مار دیتے اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا لیکن تمہارے قبیلے کی وجہ سے ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر یقین تھا انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تمہیں میرے قبیلے کا تو ڈر ہے لیکن کیا اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تو زیادہ عزت والا ہے میرے قبیلے کے مقابلے میں ٹھیک ہے اور تم اللہ تعالیٰ ہی کی باتوں کو ہو اللہ تعالیٰ ہی کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کیا ہوا ہے تم کیا کرتے ہو کہ اس کی باتوں کو پسے پوچھ ڈال رہے ہو ٹھیک اور یہی کہا کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے پھر ہوگا کیا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر نازل ہوگا اور انتظار کرو تو یہ سارا کا سارا ایک وہی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ چلے اور بار بار یہ دیکھیں نا قرآن پاک کیا ہے کہ یہ ان کے پرانے کسے بیان ہو رہے ہیں اس میں نے بتایا ہے نا قرآن پاک کے اندر قصص بھی بیان ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ اور قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے رہتی دنیا ہمیشہ جب تک کہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے تو یہ نہیں کہ یہ پھر پرانے قصے ہیں یہ ایسے لوگ ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں یہی آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی دلیلیں ملیں گی جیسے کہ میں نے ایک دن پہلے بھی جب بات کی تھی سو کے متعلق بھی تو انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ دیکھو کہ جو بے ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے ان نمل بے مسلط کہ بے یہ بھی تو ریبا کس طرح ہی ہے بہ جو ہے تو وہ یہ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سوپ سوپ کا کیا ہوا ہے آپ چیز بیچتے ہو آپ اس پہ پیسہ لیتے ہو اگر پیس آپ پیسہ لے لیا تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ایتے ہیں لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ہی ساری دنیا کی ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کے ذریعے رکھا ہوا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو قرآن اور حدیث یہ اصل بنیاد ہیں اصل بنیاد ہے پھر ان کو جیسے صحابہ نے سمجھا پھر تبا تا تابین تبہ تابین لوگ آئے وہ اس کی روشنی کے اندر ہم نے تفصیل کرنی ہوتی ہے اب دیکھیے اس کے اندر ایٹی یہاں پہ الفاظ کے ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے اس آیت کا 88 نمبر کا ترجمہ نمبر الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیجیے پھر میں اس کا با محاورہ ترجمہ کر دوں گا ارائیتم ارائیتم ذرا مجھے بتاؤ ارائیتم ٹھیک ہے یہ عام طور پہ جب بھی اس طرح کا لفظ آئے گا نا قرآن زیادہ تر یہی ہوتا ہے ذرا یہ تم بتاؤ ٹھیک ہے بے یہ تین بہینا کہتے ہیں روشن دلیل کو روشن دلیل کہہ لیں یا دلیل کہہ لیں بینا اصل میں دلیل کو کہا جاتا ہے اخالفکم مخالفت کرنا ہم لفظ مال کرتے ہیں نا مخالفت کرنا مخالفت کسی کی آپ کسی کی مخالف ہونا مخالفت کرنا انہا کم. کم کا مطلب ہوتا ہے کہ انہا کا مطلب ہے کہ منع کرنے کے من آئیں گے منع کرنے کے ان ارود ارادہ سے ارادہ کرنا ہے نا اردو میں ارادہ کرتا ہوں ان اریید اصلاح اسلاح اسلا کا ارادہ کرتا ہوں مستتا تو مستتا تو چسکی میں استطاط رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھی انیب انیب کا مطلب ہوتا ہے میں نے منیب کا ترجمہ کو پہلے بتایا تھا رجوع کرنے والا منیب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے انا یونیب یونیبو بتن فہو منیب۔ تو یہ یونیبو سے وہ متکلیم کا سیگا آئے گا انیبو رجوع کرنے کے معنی اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کال یا کومی شعیب علیہ السلام نے کہا یا اے میری قوم کے لوگو ار اے تم ضرور مجھے یہ بتاؤ ان کن تو الا بائی یہ ناطم میں ربی اگر میں اپنی پروردیگار اپنے پروردار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں ان کن تو اگر میں الا بئی یہ ناطم میں ربی اپنے پروردیگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اگر میں اس پر قائم ہوں رضا کا نیمن ہو اور اس میں مجھے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رسک عطا فرمایا ہو وار من ہو اور اس نے مجھے رسک دیا ہو رسک کا اچھا رسک اس نے مجھے عطا کیا ہو تو یعنی آگے بات یہ معذور ہے کہ پھر میں تمہارے بات پر کیوں چلوں اگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا رسک دیا ہوا تو پھر میں تمہاری باتوں کیوں کیڑی کروں میں کیوں میں کمی کروں وماں ان اخالفقم وماں اریدو او انخالفم اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹھیک ہے انخال فکم علام انہ انخال فکم کے میں وماں اری میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں کہ میں تمہیں جس بات سے منع کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اسی کے پیچھے چلنے لگ پڑوں میں اسی کے پیچھے چلنے لگ پڑوں ان ارید اصلاح مستتا میرا مقصد اپنی استعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ان اریدوں میرا ارادہ نہیں ہے الصلاح مگر اصلاح کا مسل جس کی میں توفیق جس کی مجھے استطاعت ہے جتنی میری ستاح میں تو اتنی اصلاح چاہتا ہوں کہ تم لوگ اصلاح, اصلاح کر لو اپنی میں تو یہ چاہ رہا ہوں توفیق اللہ بلا وما توفیق کی اللہ بلا اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے جو کچھ توفیق ہوتی ہے اللہ کی مدد سے ہوتی ہے علیہ ہی تو اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے وہ اللہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں الہ ہی اُنیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں میرا تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو میں اس کی طرف جا رہا ہوں اب آگے پھر قوم کو سمجھانے کی کوشش وہ دیکھیے کہ آگے کیا بات کر رہے ہیں قوم کے ساتھ ایٹی نائن نمبر آئی ڈی شروع ہو رہی ہے اس کے الفاظ دیکھ لیجیے لاجری منقم یجری منقم ٹھیک ہے شکا شکا کی شکا کی کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں شکا زب کا معاملہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے نا لا جی منقم ٹھیک ہے شکا کی یعنی تمہیں پہنچا نہ دے این تمہیں پہنچنے کی مانا میں اس کا ترجمہ کروں گا پھر آپ کو چلے گا یوسیب پہنچنے کے معنی ہوتے ہیں دیکھیے ذرا قومی اے میری قوم لا ججری من شکا کی لا ججری من کم شکا کیسلم میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو زد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر ویسی مصیبت نازل ہو جیسی نو قوم پر ٹھیک لا جزری منقم تمہیں نہ پہنچا دے اس جگہ تک تمہیں لا جزری منکم شکا کی تمہیں نہ پہنچا دے میری یعنی میری مخالفت کرنا میری مخالفت کرنا یا میرے ساتھ ضد کا معاملہ کرنا تمہیں نہ پہنچا دے این یوسیب کہ کے تمہیں پہنچے مسل ماںب قومن وہ چیز جو پہنچی تھی عرب نعلام کی قوم کو یعنی ان پہ کیا آیا تھا عذاب آیا تھا تو تم میرے ساتھ ضد کا معاملہ کر رہے ہو تو خیال کرنا تمہاری یہ ضد تمہیں کہیں جیسے کہ قوم نو کے پر عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی ایسا نہ آ جائے تو دیکھیے وہ یا قومی اے میری قوم لا ججر من نہ شکا کی یوسیبہ کم مسلم کو میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسے نو کی قوم پر جیسی کہ نو کی قوم پر ٹھیک ہے اور او قو من یو ہو کی قوم پر اور قوم مسال ہے یا سالے کی قوم پر نازل ہو چکی ہے یعنی جو کچھ جو مصیبت ان پر آ چکی ہے <سؤال> ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی تم لوگ پہنچ جاؤ ٹھیک ہے اب وہ قوم من کم اور لوٹ کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے لوٹ کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہوتا ہے نا مدین اور فلسطین قریب قریب بہت قریب وسطرو رب بکم تم اپنے رب سے معافی مانگو سمتو بول پڑوسی کی طرف رجوع کرو ان یقین رکھو میرا رب رحیم بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے کالو تو اب کیا ہوا اگے وہ بولے نائنٹی ون نمبر آئے تھے بولے یع شعیب یا شعیب اے شعیب ماں نف کہو کثیرم مما تکولو تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں نف کہو ماں نفک کا مطلب سمجھنا ٹھیک ہے نا فکا کا فکا فکا کا مطلب کیا ہوتا سمجھنا تو یہ نف کا مطلب ہے کہ ہم نہیں سمجھتے جمع تعلیم کا سکھا ہے ماں تکولو بہت سی باتیں جو تم کہتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا باتیں لگے رہتے ہو ان نہ ل نوقافی نئیفا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو و رفت کا لارو جنا کا ولو لو کا لارا جنا کا اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے وما انتا علیہ بھی عزیز اور عَزیز ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا یعنی اس سے ہم کی باتیں شروع کر دیں کہ تم اس طرح کی جو کام کر رہے ہو تو یہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تمہارا گھر قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں اس طریقے سے پتھر مار کے ہلاک کر دیتے تو ایسی حد تک زد پہ آ چکے تھے کہ بات ماننی نہیں ہے ماننی نہیں ہے تو اب حضر شعب علیہ السلام کا ایمان دیکھیے کہ کہاں پر ہو کس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کس ایمان کے ساتھ وہ بات کریں کال یا قومی شعب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ارحتی آز من علیکم اراہتی کیا تم پر میرے خاندان میرا خاندان آج و علیکم من اللہ کہ میرے خاندان کا جو دوبڑے ہے وہ اللہ کے دباؤ سے زیادہ میرے خاندان کا دباؤ تم پر اللہ کے دباؤ سے زیادہ دے کہ تم میرے خاندان کی تو بات تالا کا خوف نہیں آتا تو اب وقت تخص تمہ رقم زہری وقت تخص تمہ وقم زہری اور اس کو تم نے بالکل ایک پسے ڈال پس رکھا ہے وقت مو تم نے اس کو بنا ڈالا ہے ورا کم زہری یعنی یعنی جو کہ پشت, پشت اس پیچھے جو ہے کہ تم نے اس کو پیچھے ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ کی تو باتوں کو تو تم نے پیچھے کر دی ہے یا اللہ تعالیٰ کو تم نے دوپہر سے کچھ ڈال دیا ہے ان نبی بیمل بیما تعمل بیماتا املینا مفید یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ان ربی بے شک میرا پروردگار دیکار بیماتا جو تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوا ہے تم جو کچھ کرو اس, اس کے پاس سب کچھ موجود ہے وہ دیکھ ہے ہر چیز کو سن رہا ہے اس نے سب کا احاطہ کیا ہوا تمہاری حرکتوں کو وہ دیکھ رہا ہے ماننے کے نہیں پھر آگے تھوڑا سا ان کو ڈرایا بھی قومی. اے میری قوم اے ملو ارا مکانا تھا کم اے ملو ارا مکان اتم تم اپنے ہال پر رہ کر جو چاہے عمل کیے جاؤ اے ملو کرتے رہو ار مکان اتم تم اپنے ہال پر رہ کے کر جو کرنے ہیں انی علون میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں ان مرین میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا ان میں اپنا عمل کرتا رہوں تم اپنا عمل کرو دیکھو کیا ہوتا ہے موننا ان کریب تمہیں پتا چل جائے گا میں یہ آتی ہے عذابل یقینی ہے میں یہ آتی ہے عذاب ال کس پر عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر دے گا میں یہ کہ کس پر ایسا عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر دے گا وہ من ہوا کاز اور کون ہے جو جھوٹا ہے میں نے بتایا تھا نا نکرہ کے بعد فیل آ جائے موسو ست بنا کرتے ہیں نکرہ کے بعد فیل آ جائے موسو میں یا کہ کس پر ایسا یوگز جو, جو اس کو رسو کر دے گا ذہیل کر دے گا تو عزاب نکرا نکرہ کے بعد کیا آیا فیل آ گیا یوکزی ومن ہو کاز اور کوئی ہے جو جھوٹا ہے تقیب و اور تم بھی انتظار کرو ور تم انتظار کرو ان ماہ کم رکیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں دیکھ لیتے ہیں اب یہ بات ساری ہوگی قوم نہیں مانی اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ قوم کے اوپر عذاب آیا ٹھیک ہے کیا ہوا ایک چیخ آئی ایک چیخ آئی جس نے یعنی ان کو پکڑا کر اور اس کے ذریعے سے کیا ہو ہوگا اپنے گھروں کے اندر ادھر پڑے رہ گئے یعنی ادھر مو پڑے رہ گئے ایسی جان ان کی نکل گئی ٹھیک ہے اور اس طرح تباہ برباد ہوا جیسا کہ گویا کے آباد ہی نہیں تھے کبھی ٹھیک ہے ایسے تباہ برباد ہوئے تو یہ ایک پورا ان کی دیکھیں ولم امرونا ولم امرونا اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا شعیب رحمتی مننا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیے اور نے ایک چیخ نے آ پکڑا دیا رحیم یاسمین اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گری رہ گئے ٹھیک ہے الم یغ نوی ہا جیسے کبھی وہ بسے ہی تھے ایسے پڑے ہوئے تھے اور یاد رکھو مدین کی بھی ویسے ہی بربادی ہوئی الا بو دن لی مدیانہ کی بھی بربادی ہوئی کمام بید سمود جیسے بربادی سمود کی ہوئی تھی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ کام بھی ہوئے وہاں پہ بھی آئی تھی نا چی خائی تھی چیخ آئی اوندے منہ پڑے رہ گئے ایسے ہی مدین والوں کے ساتھ آ گیا یہ یہاں تک بات ہوئی شا... قوم, قوم شعیب کی بات ہو گئی آگے پھر بنی اسرائیل کی بات ہوگی میں نے آپ کے سامنے ارض کی تھی بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے بنی اسرائیل کا ان کے اندر تقریباً یہ لوگ چالیس روحانی بیماریوں میں مبتلا روحانی بیماریوں میں مبتلا اور شاخیں بھی نکالیں تو ستروے قسم کی ان کی بیماریاں بنتی تھیں ستر کے قریب اس قسم کی روحانی بیماریوں سے یہ نہ کہتے ہیں کوئی تعویز تابویز کر دو تو فی روحانی عامل بیٹھ کے جی روحانی علاج یہ غلط ہے یہ روحانی علاج یہ جادوگر ہوتے ہیں روحانی علاج تو مشور کیا کرتے ہیں مشور کیا کرتے ہیں دل کی اصلاح جو کیا کرتے ہیں جو آج بیٹھے ہوئے یہ تو خود ہی جادو کرتے ہیں خود ہی ان کا علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو روحانی پیشوا کہنا روحانی علاج والا کہنا یہ ان کو عامل کہتے ہیں کہتے ہیں عامل صاحب ہیں یہ عامل صاحب عامل صاحب نہیں کہنا چاہیے ان کو یہ عامل عمل کرنے والا ہوتا ہے تو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ نہیں اصل ہوا کرتے ہیں جو اصلاح کیا کرتے ہیں تو وہ روحانی بیمار کیوں ہوگیا جی جو جنات جادو شادی تھے کوئی فلاؤ ہوئے تھے ان کے اوپر ایسی بات اب دیکھیں کہ حضرت موس علیہ السلام کا بتایا جا رہی حضرت موس علیہ السلام کو بھیجا گیا اور کس طرح نشانیاں لے کر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے فرحان کی طرف گئے اس کے سرداروں کی طرف گئے لیکن ان لوگوں نے نہ مانی اور اتباع کی فروغ کی ٹھیک ہے تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس کو لایا جائے گا ٹھیک ہے فرحان کو قیامت کے دن ایسے لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا ایک منٹ ہے حضرت شعیب حضرت حضرت مس علیہ السلام نے گھوسا مارا تھا مکہ مارا تھا ایک کپٹی کپٹی کو کو ایک مکہ مارا تھا تھا تو وہ کیا ہو گیا تھا مر گیا تھا تھا تھا وہ مر گیا تھا جب مر گیا گیا جب تو پھر حضرت موسی علیہ السلام کو ایک بندے نے فروئن ہی کے ان بندوں میں سے کسی نے آ کے بتا دیا تھا جو اس کے دربار کے بندے تھے کہ دیکھ تمہارے بارے میں نا فیصلہ کیا جا رہا ہے تم یہاں سے نکل جاؤ تو حضرت جو حضرت مدیم کی طرف آئے تھے نا ٹھیک ہے وہ مدیم کی طرف آئے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہ وہاں پر آئی ہوئی تھی بکریاں لے کر پانی پلانے کے لیے تو سائڈ پر کھڑی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کیا بات کیا ہے کہ یہ کیوں کھڑی ہیں اس طرح تو انہوں نے وہ کیا تو کوئن پانی پلا دیا جب کنویں سے پانی پلایا تو اس کے بعد پر بیٹی جب بیٹیاں گھر گئیں تو والد صاحب نے پوچھا اور شوریہ صاحب نے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گیا کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک بندہ ہے اور اچھا ہے بڑا امین آدمی ہے مضبوط آدمی ہے وہ اس نے آج ایسا کام کر دیا کہ اس نے پانی پلا دیا تو پھر بھیجا بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ لے آؤ اس کو بلا اس کو بلا یعنی ایسا پردے کا بھی اہتمام تو وہ چلتے آگے چلتے گئے بیٹی پیچھے آتی گئی اور پھر وہ تھا کہ دیکھو تم اگر خدمت کرو تو تمہیں جو ہے میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا وہی انہیں کی بیٹی تھی جب یہ واپس جا رہے تھے مصر کی طرف جا رہے تھے تو جب کوئی توڑ پر گئے تھے بیوی حاملہ تھی کوئی توڑ پر گئے تھے آگ لینے کے لیے تو وہاں پر نبوت مل گئی تھی ٹھیک ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہی وہ تھا سمجھ رہے ہیں وہ چل آئیں گے کس سے وغیرہ سارے وہ آگے ہم چلیں گے جب اس میں کس سے وغیرہ سارا ذکر کیا جائے گا بات یہی وہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کا قصہ حضرت آئے تھے یہاں پر ہی وہ مدین کے اندر وہ کنو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی سعودیہ کے اندر وہ کنواں موجود ہے کہ جہاں سے حضرت شعیب السلام کی یعنی یہ جو بچیوں کا پانی پلانا ہوتا تھا ٹھیک ہے جی اب یہ سارا وہ چل رہا ہے تو قیامت کے دن قرآن آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا آگے آگے ہوگا اور اس کے وجہ سارے کے سارے کیا ہوں گے جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر دنیا میں بھی اس کو پھٹکار کی گئی فرون کے اوپر اور آخرت کے اندر تو ہے اس کے اوپر لانت ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ تمہیں ہم, ہم, ہم, ہم, ہم, ہم, ہم کس سے سنا رہے ہیں بستی والوں کس سے ہم تمہیں سنا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ بستیاں تو ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی قائم ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ جو بالکل بے نام نشان ہو چکی ہیں لیکن جو بے نام نشان ان کو کیا گیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم کیا زوم اللہ تعالیٰ نہیں کرتے ان کے اپنے امال تھے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر دیا ٹھیک ہے تو ایسے جیسے کہ پہلی قوموں کے اندر اس طریقے سے پکڑ تو پکڑ لا سکتے ہیں اب بھی چاہیں تو لا سکتے ہیں یعنی یہ مکہ والوں کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اگر اللہ چاہیں ٹھیک ہے تمہیں تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں اور جب اللہ تعالی کی طرف سے آزاد آیا کرتا ہے تو وہ ذرا بھی موخر نہیں ہوا کرتا اور قیامت کی پھر وہ ساری کی ساری ایک وہ پوری بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ایک کسے سنا کر مقصد جو ہے کسا سنانا مقصد نہیں ہوتا کسی کو نکالنا مقصد ہوا کرتا ہے کہ جو آدمی اس طرح کے کام کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے تو اب یہ دیکھیے ذرا یہ آسان ترجمہ بالکل ترجمہ ہی چلے گا اس کے اندر باقی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف رقو ختم ہو چکا ہے نو رقو شروع ہو رہا ولاکت ارسل ولکت ارسل موسا باتنا سلطان ولکت ارسلنا اور ہم نے موسا کو بھیجا بی آ کے ساتھ اپنی نشانیوں کے ساتھ و سلطان مبین اور روشن دلیل کے ساتھ یعنی ہم نے موسا کو روشن اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغام بھیجا کس کے پاس بھیجا ارا فراؤنا فیراؤن کے پاس فرون کے پاس و ملا و ملا اور اس کے سرداروں کے پاس فت بہو امرا فراؤنا فتب امرا فراؤنا تو انہوں نے فراؤن ہی کی بات مانی فتبہ فراؤنا انہوں نے فروان ہی کی بات مانی امرا فراؤنا امرا فراؤنا امرا یعنی نکرہ تھا اور اس کے بعد الم آ رہا ہے نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے الم آ رہا ہے کیا بنے گا مزو مضافرے نکرا کے بعد الم آ گیا کیا بنے گا مزو مزاف بنے گا اور فراؤنا غیر منصرف ہے اس لیے کیا ہوا فراؤن نہیں آیا بلکہ کیا آیا فراؤن آیا ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہیں نا یہ جو نشانیاں میں نے کچھ اجرا ساتھیوں کو بتائی ہوئی ہیں اب آپ ادھر اپلائی کرتے رہے ان نشانیوں کو میں تو اب وقت تفسیر کا سب چلتا ہے تو اس میں تنج وہ کر سکتا ہوں وہ ملا ای کے اندر بھی دیکھ لیں ملا ای نکرہ نکرا کے بعد ضمیر آگی نکرا کے بعد زمیر آ کیا بنے گا مزاحمل بنے گا نکرا کے بعد زمیر آ علا فرونا بھیجا فران کے پاس وملا ہی اور اس کے سبتا باؤ امرا فیونا تو انہوں نے اتباع کی فرون کی بات مانی وما امر فیونا دور وما امرا حالانکہ فران کی بات کوئی ٹھکانے کی بات ہی نہیں تھی اس کی بات تو لگنے والی بات نہیں تھی وہ اپنی بنائی ہوئی تھی مشن میں رکھائی جیسے مورتی کہتے ہیں کہتا ہی تمہارے چھوٹے خدا ہیں اور اپنے بار انارکبل آلہ میں لمبل میں تمہارا بڑا پرور دار ہوں میں تمہارا رب ہوں بڑا رب ہوں وہ چھوٹے چھوٹے جو رب ہیں تو ان کے ساتھ وہ کرو کوئی بڑا کام ہوا کر کے میرے پاس آیا کرو تو ایسی بو قانہ باتیں تھیں اس کی تو اب یق دومو کو مہو یومل یک دومو کو مہو وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا یک دوم قوم یومل قیامت ہے وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن وہ الربر اور ان سب کو بیزخ میں لا اتارے گا اور رب تو ان کو بیزخ میں لا اتارے گا وہ بےس الورد اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے بےس الد المورود وہ بری جگہ بری جگہ, جگہ الودرد یعنی اترنے کی جگہ بری جگہ ہے گرو پڑنے کی جگہ جنم پھر کیا, کیا جائے گا لانت اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے وہ ات لگا دی گئی ہے فی حاض ہی اس دنیا میں لانت اس دنیا کے اندر وہ یوم اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے کیا کے دن بھی پھٹکار ہے دل سے رفت الموت بدترین سلا ہے جو کسی کو دیا جائے رفت المرفوت برا بدترین بتایا نا بری بات بری بات رفت المرفوت یعنی سلا بری سلا ہے جو کسی کو دیا جائے یہ ایک برا سلا ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے اب ذالک من امبا القرا ذالک من امبا القرا یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں امبا القورا یہ ان بستیاں کچھ حالات ہیں نہ کچھ سو ولی کا جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں من ہوں حسین مین ہوں ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو اپنی جگہ کھڑی ہیں وہ اور کچھ کٹی ہوئی فصل بن چکی ہیں یعنی بالکل بے نام و نشان ہو چکی ہیں حسید ٹھیک ہے نا ہاں رزب المرفود جیسا کہ بے صحیح ورد ہے نا ورد المودا برے اترنے کی ٹھیک ہے تو رفت المرفوت یہ ایک ہی معنی کے اندر آئے گا یہ بتاؤں گا ان شاء اللہ جیسے مفول کے معنی کے اندر وہ جب ہوگی چیزیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ برے بدترین سلا ہے یہ بدترین سلا ہے جو کسی کو دیا جائے رفت سلا المرفوت جو دیا جاتا ہے کسی کو ٹھیک ہے نا جو کسی کو دیا جاتا ہے من کو یہ جو ح اور کچھ ہی ہیں وما وما ولکن بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنی جانوں پر ظلم کیا فرما تو خود معبود بنائے تھے نا جب معبود بنائے تھے تو محبود نے کام نہیں آنا ان کے ٹھیک ہے محبود نے کام نہیں آنا ان کے تو اب وہ کہا جا رہا ہے اغنت سے ہوتی نا کہ یعنی کام آنا غنی کرنا ایسا ہوتا ہے نا غنی کرنا ہے کرنا تو یہ معنی ہے تو انہوں نے وما ضلع ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا ظلم انہا نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا فما انہم من دون اللہ فما <تصفح> تو جس کا نتیجہ یہ ہوا ٹھیک ہے اب یہ آگے کیوں آئے گا اغنت <تصفح> انہ کہ <فما اغنط> <تصفح> وہ ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے اونت وہ ذرہ بھی کام نہیں آئے کون نہیں آئے من دون اللہ. وہ محبود جن کو یہ پکارا کرتے تھے یعنی جن معبودوں کو یہ پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے اللہ کے علاوہ یعنی میں کچھ بھی کام نہ آئے ان کے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے لما جا کا لما امر کا جب تمہارے پرودگار کا حکم آیا وما وما غیر تطبیب وما جاد غیر تطبیب اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا کچھ اور نہیں دیا وما انہوں انہ انہ انہ انہ انہ نے کچھ بھی زیادہ نہیں کیا غیر تقبیب تباہی کے علاوہ یعنی وہ ان کے معبود ان کو تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں اور کسی کام میں زیادتی کی نہیں کی تو اب دیکھ لیجیے دوبارہ یہ آئے تھے ون سورہ ون سور ون زیرو ون چل رہی ہے وما ظلم ہم, ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلاکن ظلم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا فما اغنت انہم تو ان کے کام نہ ان کے وہ من دون جن کو یہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا من کچھ بھی کام نہ آئے لما ربکا جو تمہارے پورا دھکار کا حکم آیا وہ اور انہوں نے کچھ بھی ان کو نفا نہیں پہنچایا غیر تقبیب سوائے تباہی کے یعنی تباہی کے سوا کچھ اور نہیں دیا انہوں نے ان کو تو اب ٹھیک ہے وہ کزا لی کاخورا اس طرح تمہارے پروگیگار کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ جب کسی کو وہ جب کسی بستی کو وہ پکڑتا ہے ابان اخذل قورا جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے وہی جب کہ وہ بستی کیا ظالم بھی ہوتی ہے ان اخر تمہارے پروردیگا ان بے شک کی, تمہ... یعنی کی پکڑ علیم شدید بڑی دردناک بڑی سخت ہے دیکھیے آئیٹ نمبر ون زیرو ٹوا لکھا لیکا ون زیرو ٹو چل رہی ہے خزل قرآن اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں یعنی وہی جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے خضل قرآ جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے ان نخذ کی اس کی پکڑ علی بڑی دردناک شدید بری سخت ہے ان پیلی ل آیتن لمن خوفا عذاب الآخرہ ان کاتن یہ کیا ہے ان میں عبرت ہے نشانی ہے لمن اس شخص کے لیے خوفا جو ڈرے عذاب الآخرہ قیامت کی خو... آخرت کی عذاب سے ذالی کا یومم مجمون یومم مجمون یہ کیا ہے وہ ایسا دن ہوگا لالکا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا ظاہی یہ یوم جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا ل... لہن ناس یعنی ظاہر کا یوم مجمون لہنس کے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ ظالی کا یوم مشہور ظاہر یوم مشہور اور وہ دن کیا ہے جس جس جسے سب کی سب کوئی آنکھیں دیکھیں گے یعنی یو ان مشہور جسے سب دیکھیں گے وہ دیکھنے والا دن ہوگا ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئیے میں تیز چلاؤں ذرا یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ کوئی آیت وار اگر رہ گئی ہو تو بتا دیں میں فوراً اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیں اگر آواز آ رہی ہے دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے سمجھ بالکل یہ آخری میں تیز میں چلا ہوں میں نے یہ کہا ترجمہ کی بس وہ بالکل آسان اب یہ ترجمے چل رہے ہیں اس میں آگے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا مکی صورتوں کے اندر مکی صورتوں میں ظہری بات ہے کچھ کسی وغیرہ چلا کرتے ہیں تو مکی صورتوں کے اندر اللہ تعالی اصل میں ان کی عقائد کی اصلاح زیادہ زبر اس میں چل رہی ہوتی ہے وہاں پر تفصیلی نکات زیادہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ کہیں تفسیری نکات تھوڑے بہتوری تفسیر کی آپ بات ہی نہیں کرتے مدنی صورتوں کے اندر مسائل کی بات ہوتی ہے مسائل اترے ہیں وہاں پر تفسیر کی بحث ہوتی ہے مکی صورتوں کے اندر الفاظ بڑے یعنی جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے نا وہ بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ تحقیق اس میں زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا اس کے معنی تو مکی صورتوں میں یہ چیز چلتی ہے مدنی صورتیں آسان بہت آسان ہوتی ہیں اور لیکن اس کی تفصیل یا اس کے اندر جو مسائل نکالنے ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو سمجھنا ہے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ساتھی کہیں کہ جی ہم تو صرف ترجمہ ترجمہ کیے جا رہے ہیں تفسیر تو کر رہے نہیں ہے تفسیر ان میں بھی نہیں آپ جتنی بھی تفسیر اٹھائیں گے مثلاً مارکیٹ قرآن اٹھا لیں کوئی اور تفریح اٹھا لیں آپ دیکھیے گا وہاں پہ وہ بھی جتنے بھی حضرات ہوں گے مفسرین حضرات ہیں وہ ہمیں بحث نہیں کریں گے مکھی صورتوں کے حوالے سے ٹھیک ہے بس کوئی ایسی کوئی چھوٹی موٹی ڈیٹ ہوتی ہے تو ہلکی سی وہ بات بتا دیتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی چلیے جی اب نکالیے سف نکالیے